پھر دیکھیں چوتھے خلیفہ تھے حضرت علی ان کے زندگی کے بہت سے واقعات ہیں یہاں میں ان کا ایک پہلو عرض کرتا ہوں وہ زمانہ جس زمانے میں رسول اللہ آئے ان سیون سینچری کا زمانہ وہ زمانہ کنگ شپ کا زمانہ تھا کنگ شپ کا زمانہ یعنی بادشاہ کے بیٹا بادشاہ راجہ کے بیٹا راجہ یہ زمانہ تھا وہ ڈیموکریسی نہیں تھی اس زمانے میں ڈیموکریسی کا ورڈ بھی نہیں جانتے تھے اس زمانے میں لوگ تو وہ زمانہ یہ تھا کہ لیڈر کے بیٹا لیڈر سردار کے بیٹا سردار بادشاہ کا بیٹا بادشاہ یہ جانتے تھے لوگ اس وقت کے ماحول میں ہر تلی جو تھے گا کے رسول کے وارث تھے پولیٹیکل وارش رسول اللہ جو انقلاب لائے کہ پورے عرب میں ایک اسلامک اسٹیٹ بن گئی تو اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے گویا کہ پورا ماحول یہ کہہ رہا تھا کہ علی اس کے وارث ہیں رسول اللہ کے بعد علی کو خلیفہ بننا چاہیے رسول اللہ کے بعد علی کو سردار بننا چاہیے رسول اللہ کے بعد علی کو پولیٹیکل لیڈر بننا چاہیے یہ تھا ماحول لیکن وہاں جو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا تھا قرآن میں کہ وامر شورہ شورا بین کہ معاملات کو معاملات کو مشورے سے طے کرو معاملات کو مشورے سے طے کرو یعنی یہ تھا ڈیموکریسی کا پہلا سبق کہ لوگوں کو لوگوں کے رائے لو لوگوں کے رائے سے جو آدمی چنا جائے وہ لیڈر بنے تو قرآن میں ڈیموکریٹک پرنسپل کا اصول بتایا گیا تھا اگرچہ دنیا میں ڈیموکریسی نہیں تھی لیکن ان پرنسپل بتایا گیا کہ یہ ہے صحیح طریقہ امرہم شعرا بین تو صحابہ نے دیکھے کیا کیا کہ سب سے پہلے لوگوں نے بنایا رسول اللہ کے بعد خلیفہ حتبو بکر کو بنایا ان کے بعد بنایا تو عمر کو بنایا ان کے بعد بنایا تو عثمان کو بنایا تو رسول اللہ کے بعد تین خلیفہ بنے علی کے علاوہ تینوں کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سیکریفائس تھی حضرت علی کی بہت بڑی سیکریفائس تھی کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا حضرت عمر کو حرطبر کو ایکسیپٹ کر لیا عمر کو ایکسیپٹ کر لیا عثمان کو ایکسیپٹ کر لیا چوتھے نمبر پر ان کا نمبر آیا چوتھے خلیفہ وہ بنے لیکن اب معاملات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے ہیت علی کے زمانے میں چونکہ جو جو خلفشار ہوا جو انارکی ہوئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حیرت علی جو ہے کامیاب خلیفہ نہیں تھے اسکالرس ہسٹورین ایسا سمجھتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کامیاب خلیفہ جو ہے ففٹی پرسینٹ کا نام ففٹی پرسینٹ خلیفہ کرتا ہے ففٹی پرسینٹ جو ہے عوام کرتے ہیں سماج کرتے سوسائٹی کرتی ہے تو اس وقت جو ہے نئی جنریشن آ چکی تھی نئے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان کی ٹریننگ نہیں تھی ان کی ایجوکیشن نہیں ہوئی تھی تو سماج بہت زیادہ بدل چکا تھا چونچہ ایک شخص نے پوچھا ہتلی سے کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں معاملات بہت اچھے تھے آپ کے زبان بگڑ گئے تو بطور یعنی کرٹیسزم کیسا کہا اس نے تو انہوں نے فرمایا کہ ان ابا بکرن و عمر کانا مسلی وانا والن علیٰ مسل اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں میرے جیسے لوگ سوسائٹی میں تھے اب میرے زمانے میں تباہ جیسے لوگ سوسائٹی میں ہیں تو حرتری میں کے بہت بڑا کون کارنامہ ہے ان کا اسلام کی تاریخ میں